سور حشر کا آخری رقو ہے اور سر حشر کی آیت نمبر اٹھارہ یوں تو قرآن کی ہر آیت نور علی نور ہے یہ آیت کریماں ایسی ہے کہ اگر اسے سمجھ جائیں تو ساری برائیاں دور ہو جائیں زندگی پاکیزہ ہو جائے یا ایو لدین امنق اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے خوف پیدا ہو جائے اور یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں گناہ کروں گا تو گناہ کرتے ہوئے اگر میرے رب نے میری پکڑ فرما لی اور میری گرفت کر لی تو مجھے اللہ کے غذب سے کون بچا سکتا ہے بس یہ ڈر پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے یا الذین اللہ امنت اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو تو گناہوں سے نفرت کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کا خوف دوسری چیز موت اور آخرت کا تصور بس ہر وقت یہ تصور ہو کہ آج زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا اب جتنے دن میری زندگی کے باقی تھے اب اس میں سے ایک اور کم ہو گیا میں نے کیا, کیا اس پورے دن میں اللہ کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے ہیں والتنور نفس ما قدمت لی غد غد کے معنی آئندہ کل جسے انگلش میں ٹومارو کہتے ہیں یہاں آئندہ کل سے مراد موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اور چاہیے کہ ہر جان غور کرے ہر آدمی سوچے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا نیکی آگے بھیجی اگر رات کو سوتے وقت اس آیت کی تلاوت کی جائے اور آدمی سوچے کہ میں نے آج پورے دن میں اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کیا کیا ہے وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر اللہ سے ڈرو یہ دو دفعہ ہے اور ڈرنے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہے ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے وہ تمہاری گرفت کرنے پر بھی قادر ہے اور گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے پھر اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ سماعت کیجیے اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو ول نفس وفسم قدمت لغد اور چاہیے کہ ہر آدمی ہر نفس ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا نیکیاں بھیجیں وہ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما ملونا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے ولاکون کلینس اللہ اور تو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جب مصیبت آئی تو اللہ یاد آیا اور جب نعمتوں کی بارش ہوئی تو اللہ کو انہوں نے بھلا دیا جس رب نے انہیں کھلایا پلایا جس نے جان دی جس نے ساری نعمتیں دی جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نور دیا جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی جس نے انہیں بے شمار برکتیں دی اس رب کی یاد سے وغفل ہو گئے ف ان سا ان فس تعالی ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالی نے انہیں چھوڑ دیا اپنے عذاب میں اللہ تعالی نے انہیں ڈال دیا الاک الفاص یہی لوگ گناگار ہیں فاسق ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور گناہ کرنے کے باوجود اسے نعمتوں کی بارش ہو گناہ کرنے کے باوجود اس پر کوئی مشکلات نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کی تباہی مقدر کر دی گئی ہے اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے اس بات کا خوف ہے اور گناگار شخص ہے لیکن اس پر گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں تو یہ اس بات پر تمبی ہے کہ اسے بیدار کیا جا رہا ہے کہ سمجھ جا اللہ کو یاد کر لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکائے تو بہت بڑی اس کی محرومی ہے لا یس اصحاب النار ناری واسابل جن جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں تو تم جہنمی والے کام مت کرو تم یہ مت سمجھو کہ کل بروز قیامت جنتی اور جہنمی برابر ہوں گے یہاں دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ نیک اور بد دونوں برابر ہوں نیک بھی دنیا کی نعمتیں اٹھاتا ہے بد بھی اٹھاتا ہے لیکن آخرت میں نعمتیں صرف اور صرف نیک لوگوں کے لئے ہے وہاں جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر حالت میں نہیں ہوں گے اصحابل جنتی ہوم الفا جتی لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور جہنمی لوگ ناکام ہوں گے لو انسلام حاد قرآن اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو الجبلن کسی پہاڑ پر لارای تو ہو ضرور تم اس پہاڑ کو دیکھتے خواشیان کانپنے والا متصدیام من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ قرآن کی حیبت اس قدر ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو قرآن کی حیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزا ہو جاتا اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ انسان یہ غور کرے کہ اتنا پیارا کلام ہے کہ جو پتھر جیسی سخت چیز کو ریزہ ریزا کر دیتا ہے تو ہم کس قدر سخت دل ہیں کہ قرآن سن کر بھی ہماری زندگیوں میں اسلامی اور قرآن انقلاب نہ آئے تو کس قدر محرومی کی بات ہے اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ بڑے سے بڑا پہاڑ قرآن کے نزول کو برداشت نہ کر سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآن کے اس نورانی بوجھ کو برداشت کیا ہاں یہ ضرور تھا کہ جب نزول قرآن ہوتا وہی نازل ہوتی تو یہ اس قدر روحانی اور نورانی بوجھ ہوتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکتی اور جب تک وہی نازل ہوتی وہ بیٹھی رہتی اور اس کی اٹھنے کی ضرورت نہ ہو سکتی اور یہ بھی اونٹنی جو صحیح سالم باقی رہی قرآن کے نزول کے باوجود یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے ورنہ جب پہاڑ اس نظول کو برداشت نہ کر سکے تو اونٹنی کی کیا حیثیت ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے نسبت رکھنے والی اونٹنی بھی فیض اور نورانیت کو پاتی ہے یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دراز گوش پر سوار تھے دراز گوش کے معنی ہوتے ہیں لمبے کان والا جانور ہمارے عرف میں اسے گدا کہتے ہیں تو دراز گوش مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور آپ گزرنے لگے تو وہ دراز گوش بدکنے لگا اچھلنے کودنے لگا گھبرانے لگا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیچے اتر جائیں کہیں آپ کو تکلیف نہ دے تو آپ نے فرمایا اصل میں یہ شرارت نہیں کر رہا ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو قریب میں ایک قبر ہے اس قبر میں عذاب قبر ہو رہا ہے جس کو یہ دراز گوشت دیکھ رہا ہے یعنی حضور جس پر سوار ہیں تو حضور کا فیض جب اس کو ملا تو گدا ایک جانور ہے جس میں عقل و شعور نہیں ہے مگر رسول اللہ کا جب اسے فیض ملا تو اس کی نگاہیں بھی کھل گئیں تو خود حضور کی کیا شان ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے و تل کل امسالو نہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم لہن یا تاکہ وہ غور و فکر کریں سورہ حشر کی آخری آیات ہیں کہ آخری آیات جو صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتباتہ فرمائے گا ہودی الا ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں خدا نہیں الہ نہیں عالم الغیب و شہادتی غیب اور شہادت کو جاننے والا غیب پوشیدہ چیز شہادت ظاہری چیز تو ظاہر ہو کہ غیب ہو ظاہر ہو کہ پوشیدہ چیز ہو حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے عالم الغیبی و شہادت غیب اور شہادت کا وہ خوب جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں اور ظاہری چیزوں سب کو وہی حقیقی جاننے والا ہے اس کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا اور جسے وہ عطا فرمائے اس کا فضل بڑا عظیم ہے وہ جس پر فضل فرمائے ہو رشمان الرشیم وہی سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہودی لاہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملکو حقیقی بادشاہ القدوس بہت ہی زیادہ پاکیزہ پاک السلام سلامتی دینے والا امن سکون چین اطمینان دینے والا المحی حفاظت کرنے والا العزیز عزت دینے والا الجبار عظمت رکھنے والا المتک بڑائی اور بلندی رکھنے والا صبح پاکی ہے اللہ کے لیے اما ان تمام باتوں سے یوشری ان تمام بتوں سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی پاک ہے جنہیں وہ شریک چھہراتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی خدا الہ معبود نہیں ہے ہو اللہ،, وہ اللہ الخالق سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے الباری بنانے والا وہی ہے باری کے معنی بھی ہیں پیدا کرنے والا المصور شکلیں صورتیں بنانے والا وہی ہے انسان دنیا کے اندر آیا تو اپنی شکل وہ خود نہیں بناتا بلکہ جیسی اللہ تعالی چاہتا ہے ویسی اس کی شکل و صورت ہے لہ الما الحسن اسی کے لیے یہ پاکیزہ اور اچھے نام ہیں یو سب بے شو لہو مافات آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيلُ اور وہی غالب عزت دینے والا حکمت والا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ ان تمام اسمائے حسنہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے ایک مردہ محبت کے ساتھ درود و سلام بڑھیں صلات و وسلم سیدی و سلام السلام و السلام